تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا ایک بزرگ سے فرمایا کہ جو نیک اور پرہیزگار ہے وہ بھی میری اولاد سے ہیں اس کے متعلق السلام علیکم جی رفیق بھائی اللہ آپ کو کرانچی اور محبت اکا فرمائے اور یہ محبت واقعہ ہی ایک ایسا خزانہ ہے, ہے تو جو نیک پاک ہے یہ ابیس ایک ہے اگرچہ اس کی سند پر علماء کو اعتراض ہے کلالی ہر متقی پہزگار میری عالمی سے ہے تو یہ نور بانا جو ہے نا تری نسل ہے ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو اس سے مراد ہے کہ حسن تو این نور ہیں لیکن جو اولاد ہے وہ نور ہدایت ہے تو ہر متقی کی بےزگار ہدایت ہے ہر صحابی نور ہدایت ہے تو جو متقی کی آپ کی آل ہے اس آج سے کہ وہ متقی ہے تو وہ بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم سے ہے وہ بھی ہدایت نور ہدایت ہے تو اس لیے اس لحاظ سے ہر مومن میں نور ہدایت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی کے ساتھ آپ کی آب بناتے مبارکہ آپ کے نواز یہ سب نور کا یعنی ان میں اس طرح بھی حصہ ہے اور اس طرح نور ہدایت کامل نور ہدایت ہے